ان کے بدن پر ہیں قریب کے سبز کپڑے اور کناویز کے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائی گئے اور انہیں ان کے ربنی ستھری شراب پلائی